کمار صلافی کم رسولا جیسے کہ ہم نے بھیج دیا ہے تم میں ایک رسول اب یہ دعا ابراہیم و اسماعیل یاد کر لیجیے ربنا وبا رسولا رسول ہوں یکو علیہ و کا محم الکتاب و حکمت ویزی اب گویا کہ وہاں تو دعا تھی اور یہ تین ہزار سال کے بعد اس دعا کا ظہور ہو رہا ہے بیسک محمدی کی شکل میں کماں کمار صلاحفی کم رسولا المن جیسے کہ ہم نے بھیج دیا ہے تم میں رسول اپنا تم ہی میں سے یتلو والے کم آیات نا وہ کرتا ہے تم پر ہماری آیات میوزک تمہیں پاک کرتا ہے تسکیہ کرتا ہے تمہارا وہی اللہ کم اس اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب و حکمت کی بی الم و کم عالم تکون و اور تمہیں تعلیم دے رہا ہے ان چیزوں کی جو تمہیں معلوم نہیں تھی یہاں ایک نقطہ بڑا اہم ہے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا میں جو ترتیب تھی یہاں اللہ نے اس کو بدل دیا وہاں کیا تھا تلاوت آیات تعلیم کتاب و حکمت پھر تزکیہ یہاں کیا ہے تلاوت آیات پھر تزکیہ پھر تعلیم کتاب و حکمت اب ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے جو بات کہی وہ بھی غلط تو نہیں ہو سکتی لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے امپرووڈ فارم یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی اس لیے کہ تزکیہ مقدم ہے اگر نیت صحیح نہیں ہے تو تعلیم کتاب و حکمت مفید نہیں ہوگی بلکہ گمراہی میں اضافہ ہوگا نیت کج ہے تو گمراہی بڑھتی چلی جائے گی اور تذکیہ کا حاصل کیا نیت درست ہو جائے اخلاص محن و لہوم اخلس اگر یہ نہیں ہے تو جتنا پڑھو گے جتنے بڑے عالم ہو گئے شیطان بھی بن سکتے ہو بڑے بڑے فتنے عالموں نے اٹھائے یہ جو دین اکبر ہی تھا یا دین الہی تھا اکبر کے تو باپ دادا کو کبھی خیال نہیں آ سکتا تھا اس کا یہ پٹی پڑھانے والے کون تھے ابو الفضل اور فیضی جیسے علماء بہت بڑے علما اسی طرح غلام احمد کاجیانی اس کو اصل میں جو بھی پٹریاں پڑھائی ہیں وہ تو پڑھائی حکیم الدین نے جو بہت بڑا عالم تھا اہل حدیث عالم تھا تو در درحقیقت بہت بڑا عالم ہوگا اگر اس کی کج کج ہو گئی نیت تو اس میں ہی بڑا فتنا اٹھا دے گا اس پہلو سے تسکیہ مقدم ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے یہی مضمون سورہ آل عمران میں آیا یہی مضمون پھر سورہ جمعہ میں آئے گا وہاں بھی ترتیب یہی ہے تینوں جگہ پر اللہ کی طرف سے ترتیب یہی ہے یتلو علیہ کم آیاتنا تمہیں ہماری آیات پڑھ کا سنا رہا ہے اور تمہارا تسکیا کرتا ہے ما یو المکم الکتاب اور اس تزکیے کے بعد پھر تعلیم کتاب و حکمت میں یو المحکم اور تمہیں سکھا رہا ہے جو کچھ تمہیں حاصل نہیں تھا فضکرونی ازم بس مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں یہ بہت بڑا میساک ہے بہت بڑا وعدہ ہے بہت بڑا وعدہ ہے اور یہاں تک حدیث میں پھر اس کی شرح آئی ہے میرا بندہ اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں اور میرا بندہ اگر میرا ذکر کسی محفل میں کرتا ہے تو میں اس سے بہت اعلیٰ محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں اس کی محفل تو بہت بلند و بالا ہے ملئے آلہ کی محفل ہے فرشتے ملائق مکربین کی محفل ہے خدا خود میرے محفل بود اندر لامکا خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم اب خسرو کس کس عالم میں تھے جب یہ شعر کہہ گئے ہیں تو بہرحال ہے تو صحیح ہے ایک محفل تو ہے میں اس سے بڑی بہتر محفل میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں فسقرونی ازکر کو بشخرونی اور میرا شکر کرو میری نعمتوں کا ادراک کرو اس کا شعور حاصل کرو اس پر زبان سے بھی شکر ادا کرو اپنے عمل سے بھی جوارے سے بھی ان نعمتوں کا ادا کرو یا وہ اٹھارہ روکو ختم ہو گئے نصف اول اس سورہ مبارکہ کا مکمل ہو گیا اب آگے سے خطاب ہے یا ایک نئی امت آ گئی چارٹر اس کا آ کیوں بنایا گیا تمہیں شہداس بکون رسول والے تم شہیدہ تم اب لنک ہو ہمیشہ ہمیش حمیث کے لیے محمد اور پوری نو انسانی کے درمیان اسی لیے وہ حدیث بھی تو ہے جو علماء حق ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا علماء امتی کمبیاء بند اسرائیل میری امت کے علماء کا مقام ہوئی ہے جو بن اسرائیل کے علماء کا اس لیے کہ کیا نموت تو ختم ہو گئی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ کتاب تو ہے اس کا پہنچانا تو ہے اس کو عام تو کرنا ہے حجت تو قائم کرنی ہے اور صرف تبلیغ سے نہیں عمل کر کے لکھانا ہے وہ نظام قائم کر کے دکھانا ہے جو محمد عربی نے قائم کیا صلی اللہ علیہ وسلم تب حجت قائم ہوگی اس کے لیے تمہیں قربانیاں دینی ہوں گی مشکلیں جھیلنی ہوں گی جان و بال کا نقصان برداشت کرنا ہوگا آرام سے گھر بیٹھے ٹھنڈے پیٹوں کفر جگہ نہیں چھوڑ دے گا اور حق نہیں آ جائے گا کفر کو ہٹانے کے لیے اور باطل کو ختم کرنے کے لیے اور حق کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن تمہیں لگانے ہوں گے اب دیکھیے وہ کال آ رہی ہے لذینبر وسلہ <والصلاح> یہی وہ الفاظ تھے کہ وہ جو سات آئےتیں تھیں جن کو میں نے کہا تھا خطاب بنی اسرائیل میں وہ فاتحہ ہیں ان میں الفاظ آئے تھے وَإنَّهَا إِلَّا وَأَنَّهُمِ اب وہی خطاب یہاں ہو رہا ہے <والصلاح> بیان وہاں کر چکا ہوں اِنَّ اللہ جان لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس میت سے کیا مراد ہے ایک بات تو متفق علیہ ہے اللہ کی مدد اللہ کی تعید اللہ کی نصرت ان کے شامل حال ہے باقی یہ کہ اللہ تعالی جہاں کہیں بھی ہم ہیں ہمارے ساتھ ہے کس طرح ہے یہ ہم نہیں جانتے لیکن یہ بن رہا ہے اس نے کہ میں تو تمہاری زباں سے بھی زیادہ قریب ہوں فیصل اللہ اموات اب پہلے ہی قلم پر قتل کی بات آ گئی شرط قم عمل قدم کے مجنو باشی پہلا قدم یہ ہے جانے دینے کے لیے تیار ہو جا بلا تکون تلو کی سبھی لندہ ہے اماد مت کہو ان کو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں مردہ وہ مردہ نہیں ہے بلّہ ان کو زندہ آئے بلا کے تمہیں اس کا شعور نہیں ہے شہدا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کے لیے یوم آخر تک کا انتظار نہیں ہے. ان کی براہ راست پہ داخلہ ملتا کلنت کال عالیہ قومی عالمون باغر علی ربی وجال علی مکرم وہاں تاخیر نہیں ہے لہذا وہ تو زندہ ہے یہی پھر آئے گا سورہ عال عمران میں اور زیادہ نکھر کر بولا نمر خوف اب یہ ہے کہ پہلے سے دکھا دیا اللہ تعالیٰ دھوکہ نہیں دینا چاہتا دیکھ لو جس راہ میں قدم رکھا ہے اب آزمائشیں آئیں گی تکلیفیں آئیں گی رشتہ دار ناراض ہوں گے بیوی شوہر سے لڑے گی شوہر بیوی سے لڑے گا اولاد والدین سے جدا ہوگی یہ سب کچھ ہوگا فساد ہوگا فتور ہوگا تصادم ہوگا چان و مال کا نقصان ہوگا بل المل و تم ہم لازم آزمائیں گے تمہیں بشئی ملل خوف خوف کی کیفیت سے بل جو بھوک فاقے کیسے کیسے فاقے آئے کیا ہوا ہے غزوہ احزاب میں کیا ہوا ہے جو اس کے بعد جو جیش الاسرہ ہے تطمو کی جنگ وہ نقص ملف سمرات اور نقصانات ہوں گے مالی بھی جانی بھی اور سمرات اب سمرات یہاں دو معنی دے رہا ہے کیونکہ مدینے والوں کی جو تھی اصل جو کی معیشت تھی وہ زرعی تھی پھل خاص طور پر کھجور یہ ان کی پیداوار تھی جسے آج کل آپ کہتے ہیں کیش کراپ جو ہے ان کی وہ یہ تھی اب ایسا بھی ہوگا کہ فصل تیار کھڑی ہے اگر اسے اتارا نہ کھجور سے تو ضائع ہو جائے گی اور ادھر سے تبوب کا حکم آ نکلو اللہ کی راہ یہ ساری فصل ضائع ہو جائے گی امتحان ہو گیا کہ نہیں اور اس کے علاوہ ایک اور ہے اس کا مفہوم انسان کچھ بہت محنت کرتا ہے جد و جہد کرتا ہے کیریئر بناتا ہے اپنا ایک مقام بنا لیتا ہے اس کیریئر میں اس پروفیشن میں اس راستے پر آتا ہے تو کچھ اور ہی شکل اختیار کرنی پڑتی ہے وہ تجارت کے جمانے میں جو محنت کی تھی وہ کیریئر کو جمانے میں جو محنت کی تھی وہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ کھو کر پھر اس وادی میں آنا پڑتا ہے ولاب لول یہ بھی سبرات ہیں نا محنت کے سورات وکمان اور اے نبی بشارت دیجئے صابروں کو صبر کرنے والوں کو یہ کون ہے الزین عزا مصیبت وہ لوگ جن کو جب بھی کوئی مصیبت آئے قالو راجعون. وہ کہتے ہیں اللہ ہی کے تو ہیں اللہ ہی کی طرح ہمیں لوٹ جانا ہے کل بھی جانا تھا آج چلے جائیں حاضر ہیں اتنی جلدی بلا لیں نشانے مرد مومن باتوں گوئم مر گایا تبسوں پر لبے برد مومن کی تو نشانی یہی ہے کہ جب موت آئے تو مست کے ساتھ اس کے چہرے پر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہو یہی بات جو میں نے کہا تھا ریکمس یہ ہے کہ بندہ مومن اس دنیا میں زیادہ رہنے کی خواہش نہیں کر سکتا لائف از اے لائبلٹی جو لمحہ رہا اس کا حساب دینا ہوگا تو جتنی عمر بڑھ رہی حساب پڑھ رہا ہے اٹس نوٹ اے پیسٹ لائبلٹی اور ادنیا سجن المومن و جنت القافر یہ تو مومن کے ہے ہاں کافروں کی جنت ہے صابرین الگینسابت یہ ہیں وہ لوگ کے جن پر ہر وقت اللہ کی عنایتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے اور رحمت کر کی بارش ہوتی رہتی ہے و اولامر محتدن اور یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ ہی جنہوں نے واقع ہدایت کو اختیار کیا ہے اور جو ایسے مرحلے پر چھٹکر کھڑے رہ جائیں پیچھے رہ جائیں پیچھے بیٹھ جائیں پیٹ موڑ لیں وہ گویا کہ ختم ہوا ان کا معاملہ اب چونکہ اس معاملے میں بحث ہو گئی تھی خانہ کعبہ کی بھی پھر اسی میں مقام ابراہیم کی بات آ تھی تو کچھ ذہنوں میں سوال پیدا ہوا کہ یہ جو حج کے مناسب میں صفا اور مروہ جو ہے یہ بھی تو واقف سو تو ان کی کیا حقیقت ہے کوئی حقیقت ہے یا نہیں فرمایا ان بفا عمل من شاعر اللہ یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے شاعر کسے کہتے ہیں وہ چیز جو شعور بخشے تو وہ چیزیں کہ ان کے ساتھ ان العظم پیغمبروں یا ان العظم انسانوں ان العظم اولیاء اللہ کے کچھ حالات واقعات کا کوئی ذہنی سلسلہ قائم ہوتا ہو وہ گویا کہ شعور دلانے والے ہوتے ہیں یاد دلانے والے ہوتے ہیں اللہ تعالی کی طرف ذہن کو لے جانے والے ہوتے ہیں اس اعتبار سے شاعر اللہ فمن حج جل بہ کا فلا جنا وفا بہما تو جو کوئی بھی ہمارے گھر کا حج کرے بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے ٹمارا فلا جناح علیہ تو کوئی حج نہیں ہے اس پر الت وفا بہما کہ ان دونوں کا بھی طواف کرے وہ جو سات چکر لگائے جاتے ہیں ابن صفا و بروا ممن تکوا جو سب جان بوجھ کر بھلا کام کرتا ہے فن اللَّهَ شاہر الرلیم تو جان لو اللہ بڑا قدردان ہے اب شکر انسان کرتا ہے تو اس کے معنی کیا ہوں گے احسان مند ہونا وہی شکر اللہ کرتا ہے شکور اس کے کیا معنی ہوں گے قدر میرے بندے نے یہ کام کیا میرے بندے نے میرے لیے یہ محنت کی یہ قربانی بھی ان اللہ شا کے اور جانتا ہے چاہے کسی اور کو پتا نہ چلے اسے تو معلوم ہے اگر تم نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے کسی کو کوئی مالی مدد دی ہے اس حال میں کہ جو کچھ داہنے ہاتھ نے دیا ہے بائیں کو بھی خبر نہیں ہونے دی خدا یہ کہ کسی اور انسان کے سامنے اس کا تذکرہ ہو تو اب یہ جو ہے اللہ کے طریق میں ہے اگر تو اللہ سے اجر و ثواب چاہتے ہو تو اس کا ڈلورا پیٹنے کی کوئی ضرورت نہیں اور اگر تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا تو وہ تو شرک ہو گیا لائبلٹی ہو گئی ان نظین یک تمولا البینا اب یہاں پھر کچھ آخری یوں سمجھئے کہ یہ اب جس کو کہتے ماپنگ دا پاپولیشن بات مضمون تو پورا ختم ہو گیا لیکن کچھ نہیں صحیح چیزیں ابھی ہیں سابقہ امت مسلمان کے بارے میں کہنے کی وہ بدید ایڈ کی جا رہی ہے ان الینا یکمولا سے کتاب یا وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس شے کو جو ہم نے نازل کی ہے بیانات میں سے اور ہدایت میں سے اس کے بعد کہ اب نے ان کو واضح کر دیا ہے لوگوں کے لیے کتاب میں وہ لوگ ہیں کہ جن پر لانت کرتا ہے اللہ اور لانت کرتے ہیں تمام لانت کرنے والے یعنی علم ایک بہت بڑی جو ہے امانت ہے اس علم کا چھپانا کتمان حق ہم آئے پڑھ آئے ہیں وَمَنْ اللہ. اگر اللہ کی طرف سے کوئی گواہی کسی کے پاس اور وہ اسے چھپا لے تو اس سے بڑا لالم کال ہوگا اب انہی کی وزاحت ہو رہی ہے کیسی کیسی کھلی شہادتیں تو رات اور ان میں تھی اور ان کو یہ چھپائے پھر رہے انزین سوائے ان کے توبہ کرے رجو کرے اور اپنی اصلاح کر لے اور اب واضح کریں وہ شے کہ جو انہوں نے چھپائی ہوئی تھی اسے ظاہر کریں فلاب والی تو ان کی توبہ میں قبول کروں گا اور ان کی طرف میں نگاہ ارتفاق میں اپنی پھر ان کی طرف متوجہ کر دوں گا وہ رہی اور میں تو ہوں ان توبہ کا قبول کرنے والا اور رہم فرمانے والا نظیر کفر ماتو اہم کفاروں یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ بڑے اسی حال میں کہ کفر پر قائم تھے ان پر تو لانت ہے اللہ کی بھی اور فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی خالدین اس, اس لانت کی کیفیت میں وہ اب ہمیشہ رہیں گے نہ آئیو عنہم العذاب نہ ان پر سے عذاب کے اندر کوئی کمی کی جائے گی ولاحم یون ضرور نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی کہ عذاب کا تسلسل ذرا سے دیر کے لیے وقفہ ہو جائے سانس لینے کی مہلت مل جائے ولا ہوں یوں ضرور کو ملا لو تمہارا الہ اور معبود ایک ہی الہ ہے لا الہ الا لاہو الرحمن الرحیم اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور وہ رحمان ہے اور رحیم ہے اب جو آیت آ رہی ہے اس کے پڑھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو بائیس رکوعوں کا مضمون ہم پڑھ رہے ہیں مجھے یہ بات آشرو میں وادی کرنی چاہیے تھی اس میں ترتیب کیا ہے میں پہلے ایس کر چکا ہوں کہ پہلے اٹھارہ رکوؤں کی تقسیم ورٹیکل کی ہے ہم نے اٹھارہ کو چار رکو ادھر دس درمیان میں پھر چار ادھر یہاں اب چلے گی ہوریزونٹل تقسیم افقی تقسیم اور اس کی بھی شکل کیا ہے کہ چار مضامین ہیں کہ جو تانے بانے کے ساتھ بنے ہوئے ہیں یا چار لڑیاں ہیں مضمون کی کہ جن کو بچ کر لسی بنا دیا گیا وہ چار مضامین کیا ہیں مسلمانوں سے خطاب میں ان کے لیے عبادات اور احکام میں یہ واجب ہے یہ کرنا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے نماز فرض ہے روزہ فرض ہے وغیرہ وغیرہ اور دو لڑیاں جہاد جہاد بالمال مال جہاد بل نفس جہاد بل نفس کی انتہا قتال ہے جہاں انسان نقد ڈال ہاتھ پر رکھ کر ہتیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہو جاتا ہے جو جگ میں گیا اس نے اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کر دیا بچ کر آ جائے تو بونس ہے اس اعتبار سے یہ چار جنگ شریعت شریعت کو دو حصوں میں تقسیم کیجئے عبادات اور پھر بقیہ احکام شریعت معاملات جن میں خاص طور پر شوہر اور بیوی کا تعلق جو ہے وہ سب سے اہم ربت انسانی کی بنیاد وہ ہی ہے لہذا اس صورت میں آپ دیکھیں گے تفصیلی احکام آئیں گے آئے قوانین کے زمین دوسری طرف جہاد جہاد بالمال یعنی انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور جہاد بل نفس جس کی آخری منزل کے اب یہ چاروں لڑیاں اس طرح سے ہیں فرض کیجئے ایک لال لڑی ہے ایک پیلی ہے ایک نیلی ہے ایک ہری ہے ان کو بٹ دیا گیا ہے جب ایک طرف سے دیکھیں گے تو کٹا پھٹا نظر آئے گا رنگ لال نظر آیا پھر پیلا نظر آیا پھر نیلا نظر آیا پھر ہرا پھر لال پھر نیلا پھر پیلا پھر ہرا تو ایسا معلوم ہوگا کہ کٹے پھٹے ہیں مضامین لڑیاں کھول دیجئے معلوم ہوگا ایک لڑی وہ بھی بڑی مسلسل ہے جہاد میں کی ایک لڑی ہے جہاد میں نفل عبی قطار کی ایک لڑی ہے جو عبادات کی ایک لڑی ہے معاملات کی اور شریعت کے حکام کی یہ چاروں لڑیاں اور یہ تانے بانے کی طرح بنی ہوئی ہیں لیکن اسی بنتی میں بہت بڑے حسین پھول موجود ہیں